اسی طرح موجودہ شق صدر کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا منکر کافر نہیں زمین میں نور الافاق اور تفسیر قرآن جواب محق کے نزدیک شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار بار پیش آیا ہے زمانۂ طفولیت میں جبکہ عمر مبارک چار سال کی تھی پھر دس سال کی عمر مبارک میں پیش آیا اسی در چالیس سال کی عمر میں نبوت ملنے سے پہلے اور معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے شق صدر کی صورت یہ ہوتی کہ جبرائیل علیہ السلام اور مکا علیہ السلام آتے اور آپ سینے مبارک شک کر کے دن نکالتے اور پھر اس کو زمزم سے دھو کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ کر ویسے ہی کر دیتے یہ جی چاروں ہی مرتبہ کا شکی صدر روایتی سے ہی ہے اور احادیث معتبرہ سے ثابت ہے بلکہ معراج کے وقت شکی صدر کا واقعہ تو احادیث سے سے ثابت ہے اور اس شک صدر کا علماء نے بڑے اثرار و حکمت اس کی بیان کی ہیں جس کا یہاں موقع نہیں اور یہ کہنا کہ یہ مشکل و محض ہے اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے یہ بات غلط ہے جیسے کہ علامہ کسدانی اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علامہ فرماتے ہیں صدر استخراج القد وجاز و تسلیم الہو دونت صرف ہی عنحقیقت ہی عن حقیقت اسلامیہ مواہب اور شرح مواہب یعنی جو کچھ بھی مربع صدر اور قدر مبارک نکالنے اور اس قسم کے خلاف حالت خبر کا تقسیم کرنا واجب اور لازم ہے جس طرح کی منقول ہے اس کو اسی حقیقت پر محمود کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بھی ماہر نہیں ہے اس طرح علامت زرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القدر فلا سخیر ومن شی امنزی کا حاکز قاله الغرتبي في في المفهم والتيبي والتوربشتي والحافظ في الفتح والسجوتي وغيره ويؤيد الحديث الصحي أنهم كانوا يرون اثر المخيط في صدري قال سيوتي وما وقع من بعض جهزة العسر من إنكار ذلك وحمده على مع المعنبي فهو جهز سريح وخطأ قبيح نشأ من خزان الله تعالى وعقوفهم على العلوم الفلسفية وبعدهم عن دقائق السنة عفان اللہ من ذنب زرقانی شرح مباہبن نمبر چھ سفر چوبیس امام قرطبی تیبی دوربشتی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہم اور اعلامہ ججائے الدین سیودی رحمۃ اللہ وغیرہ محقق علماء فرماتے ہیں کہ شرقی صدر وازی بعد اپنی جگہ حقیقت پر محمول ہے اور حدیث صحیح سے اس کی تاہید بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کے صحابہ صدائی کا نشان آپ ابص اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اعلامہ سیودی رحمۃ فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے زمانے کے جو ہلا شرقی صدر کا انکار کرتے ہیں اور اس کو امرمانوی قرار دیتے ہیں یہ جی سری جہاد اور سخت غلطی پر ہیں جو اللہ جشانو کی آدمی توفیق اور علوم فلسفہ میں مشغولیت اور علوم سنر سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسے اس محفوظ رکھے